فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفه فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخضوهم واحصروهم وكعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله رفور رحيم وقال تعالى فإن تابوا وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصلوا الآيات لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى دین اسلام کو دنیا کے لیے نجات کا ذریعہ بنایا گیا کہ جو بھی اس حلقے میں آ جائے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گا اور یہ جو اسلام ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے اسے ہی قابل قبول دین قرار دیا ہے اسی کے اوپر اخروی نجات کا اللہ نے دار مدار رکھا ہے جب سے اللہ تعالی نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کے اب تک اسلام ہی دین رہا ہے تمام تر انبیاء کا اور تمام تر اہل اسلام کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الامبیا و اخواتم واحد امبیا یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے جو دین ہے بنیادی طور پر وہ ایک ہی رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی تغیر کوئی رد و بدل نہیں رہا حلال و حرام یہ بھی شروع سے آخر تک ایک ہی رہے ہیں یہ نہیں کہ ایک چیز اصلا پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی یا پہلے حرام تھی اب حلال ہو گئی ایسا نہیں ہاں. ایسا ضرور ہوتا رہا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی کرتے اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالی ان کے اوپر کچھ حلال چیزیں بھی حرام کر دیتے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى أَحَادُ وحرمنا كُلَّذِي جو یہودی تھے ہم نے ان پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا وامن البقرغر شروع اور جو گائے ہیں اور بکری ان کی چربی بھی ہم نے ان پر حرام کر دی علامہ او اللہ تب یا وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ لگی ہوتی یا پیٹھ پر ہوتی یا پھر وہ دمبے کی جو چکی والی چربی ہوتی ہے یہ چربیاں ان کے لیے حلال تھی باقی ساری اللہ نے حرام کر دی کیوں کا جز نا ہوں اصل میں یہ چیزیں حرام نہیں ہیں یہودیوں پر یہ سب کچھ حرام کیوں ہوا رالی کا جز نہ ہم نے ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو یہ جلا دی یہ بدلا دیا اگر وہ اللہ کی بغاوت اور سرکشی نہ کرتے تو یہ چیزیں اصل کتاب میں اللہ تعالی کے اصل دین میں حرام نہ تھی وہ اند صادقون اور ہم یقیناً سچے ہیں تو یہ کچھ چیزیں جو اہل کتاب پر حرام ہوئیں وہ ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے بطور سزا حرام ہو گئیں ورنہ اصل دین اصل مشروعیت میں سب شروع سے آخر تک برابر ہے اور جو دین اسلام ہے ایمان اس کی اساس اور بنیاد نماز روزہ حج زکات توحید اللہ کی رسالت انبیاء و رسول کی ان کی گواہی یہ تمام طرح دیان میں رہا ہے ہر نبی نے آ کے اسی چیز کا حکم دیا ہے وہ اوسانی وسولا و زکاتی معدوم تو کی ہے کہ میں نماز پڑھوں زکات ادا کروں کب تک ما تو حیا جب تک میں زندہ ہوں ب امر احلہ کا بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر کہم رہے جٹ جا تمام تر ترمبیائے کرام کی دعوت میں نماز موجود ہے زکوات موجود ہے حج کا ایک تصور موجود ہے روزے کا تصور موجود ہے دس محرم کا روزہ یہودی رکھتے تھے موسا علیہ سلاۃ وسلام کو اللہ نے نجات دی فرعون سے اس کی خوشی منانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جاری فرما دیا یوم عاشورہ کا روزہ یعنی روزے کا ایک تصور ان کے اندر موجود تھا اور پھر پہلی کتابوں میں کیا تھا کہ روزہ افطاری سے لے کے سونے تک یہ کھانے پینے کا ٹائم ہے اس کے بعد بندہ سو گیا تو اس کے بعد ختم یعنی کہ یہ ایک تصور روزے کا ان کے ہاں موجود ہے شعیب علیہ سلاط وسلام کو قوم کہتی ہے اسلا کا تھا رکنت رکا ماں یا کیا تیری نماز تو یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے آبا اجداد کو جس شریعت پر پا یعنی کہ نماز کا تصور ان کے ہاں بھی موجود تھا اور اہل جاہلیت اس بات کو سمجھتے تھے کہ نماز وہ کچھ چیزوں سے انسان کو روک کے رکھتی ہے منع کر کے رکھتی ہے اور اللہ رب العالمین نے بھی انہی چیزوں کو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کے طور پر واضح کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مشرق لوگ ان کے خلاف آپ جہاد کرو لڑتے رہو کب تک فرمایا فائن تابو و اقام اس سالات آ وات اگر وہ لوگ کفر شرک سے توبہ کر لیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں فخلو سبیرہ پھر ان کو چھوڑ دو یعنی کہ جب تک کافر مشرق لوگ اللہ کی توحید کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے نماز قائم نہیں کرتے زکات ادا نہیں کرتے اس وقت تک ان کے خلاف جہاد و قتال کیا جائے گا جب وہ یہ کام کر لیں گے پھر ان کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت ختم جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت توبہ میں ہی ف انتابو و آلاتا و آتا و ذکا ف اقوان اگر وہ کفر شرک سے توبہ کر لیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکوات ادا کرتے ہیں پھر وہ تمہارے دینی ہی بھائی ہیں پھر اخوت اسلامی کا ایک رشتہ ان کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تو اناس مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف لڑوں حت اللہ الا اللہ حتیٰ وہ اللہ کی توحید کی گواہی دیں وہ ان محمد ان عبد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دیں وہ آتا مسلاتا وہ نماز قائم کریں زکوۃ ادا کریں فائدہ فعل کا آسام دماح جب وہ لوگ یہ کام کر لیں گے تو اپنا خون اور اپنی جان دونوں چیزیں محفوظ کر لیں گے اللہ بھکل اسلام ہاں اسلام کی جو حدود ہیں وہ ان پر نافذ ہوں گی ان کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا ان کی جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی لیکن اگر وہ قتل کریں گے ان کو کساسن قتل کیا جائے گا اگر وہ زکوات دینے کار کریں گے یا زکوات پوری ادا نہیں کریں گے ہم زکوات بھی پوری وصول کریں گے جرمانہ بھی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سن نبی داود میں صحیح حدیث ہے فرمایا جو زکات دیتا ہے اللہ سے اجر حاصل کرنے کی نیت سے ثواب کے ساتھ کے امید کے ساتھ اس کے لیے اس کا اجر ہے لیکن جو آدمی زکات دیتا ہے لیکن پوری نہیں دیتا تھا انہیں آخر زوہا ہم اس سے زکات بھی وصول کریں گے اور اس کو جرمانہ بھی کریں گے اللہ بھی حق الاسلام یہ اسلام کا حق ہے کہ اسلام کے جو حکامات ہیں انہیں پورا کیا جائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے کچھ لوگ وہ کہنے لگے کہ زکوات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا ہم ان کو دیتے رہے ہیں اب وہ خات پا چکے تو ہم آپ کو زکات نہیں دیں گے انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا فرضیت کو مانا کہ زکات فرد ہے اس کا انکار نہیں کیا فرضیت کو تسلیم کرتے ہیں کہتے ہیں یہ حق تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نہ رہے اب ہم نہیں دیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا اور فرمایا عناقاً الى رسول اللہ, صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کی قسم اگر اونٹ کا ایک بچہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں یہ بطور زکوٰۃ دیا کرتے تھے اب اگر انہوں نے دینے سے انکار کیا تو میں اس ایک بچے کی خاطر بھی لڑوں یعنی زکات اگر کوئی دیتا ہے لیکن پوری نہیں دیتا پھر بھی اس کے خلاف لڑوں یہ اسلام کا ابتدائی دور ہے کہ جس میں زکات ادا نہ کرنے والے کو مباق الدم سمجھا جاتا ہے کہ اس کے خلاف لڑنا جائز ہے اور مسلمانوں نے پھر یا ان کے خلاف جہاد جو زکات نہیں دیتے تھے. لوگ اپنے آپ سیدھے ہو گئے ایسے ہی نماز ہے تو نماز کے بارے میں ایک ہے نماز نہ پڑھنا اس کا تو تصور ہی کوئی نہیں کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے اس کا تو تصور ہے ہی نہیں کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہو کلمہ پڑھنے والا لیکن نماز پڑھنے والا نہ ہو ہو ہی نہیں سکتا ہاں نماز با جماج جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھنا اس کے بارے میں صحابہ کراں فرماتے ہیں لا حلف عنها الا منافق ان بفا یہ بھی حدیث چنو نبی دعوت کی ہے جماعت سے کوئی بھی کلمہ گو پیچھے نہیں رہتا تھا ہاں ایسا منافق جس کا منافق پن منافق ہونا سب کو معلوم ہوتا واضح ہوتا کہ یہ بندہ منافق ہے وہ جماعت سے پیچھے رہتا یعنی کہ جو چھوٹے موٹے منافق ہے نا ڈھکے چھپے جن کے منافق ہونے کا لوگوں کو پتہ نہیں وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جماعت سے وہ بھی پیچھے نہیں رہتے تھے جو واضح چٹا ننگا منافق ہوتا بچے بچے کو جس کے نفاق کا پتہ اس طرح اب جلا بینگئی جیسے بڑے بڑے منافق جن کے نفاق کو ہر کوئی جانتا تھا ان کا نفاق ڈھکا چکا نہیں تھا ایسے لوگ جماعت سے پیچھے رہ جاتے تھے نماز وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے لا حل عنها الا منافق کن بنفاق جماعت سے پیچھے رہنے والا واضح منافق ہوتا تھا عام آدمی نے یہ ایک معیار تھا اسلام کا ایمان کا آج کل ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اب کوئی جس کا جی چاہتا ہے نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے جس کا جی چاہتا ہے روزہ رکھے نہ رکھے زکات ادا کرے چاہے نہ کرے اور بڑا وسیع ہے پیسہ پاس بہت ہے اور آ کے مولوی صاحب سے فتوا لینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے ہاں جی بیٹیاں جوان ہیں اور حج بھی مجھ پہ فرض ہے کہ پہلے حج کروں یا بیچیوں کا نکاح کروں دونوں کام تیرے اوپر لا دیں دونوں ہی کام وقت گزرتا جاتا ہے جب وہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں پھر چلو جی اب حاجی کر لیں حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں قوت زور چاہیے طاقت چاہیے اس میں بھاگ دوڑ ہے اترنا چڑھنا ہے یعنی کہ تصور ہمارے یہاں بڑا عجیب ہو گیا بس کروا پڑھ لو اور کام ختم ہو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمزی کی حدیث ہے کہ جنت میں صرف اور صرف ممن جان ہی داخل ہوگی ممن کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا اچھا ممن کیا ہوتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں شہی بخاری کی حدیث ہے حدیث وفد عبدالقیس کے نام سے بڑی مشہور حدیث ہے کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا دین سیکھا سمجھا جانے لگے بِأَرْبَعٍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار کام کرنے کا حکم دیا اور چار کاموں سے منع کیا حکم دیا آمارا ہوں بل ایمان انہیں حکم دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے ہیں. پھر حکم دے رہے ہیں آہی وح اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا ہلکدرون ایمان بلاہ وحدہ تمہیں پتا ہے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے ہمارے جیسا ہوتا تو وہ جو اس کے دماغ میں ایک تصور تھا وہ آگے سے بیان کرنا شروع کر دیجیے اللہ کو مانو اللہ کو ایک جانو بس یہی ان کے دماغ میں جو بھی تصور تھا انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہنے لگی کہ اللہ ہو رسول ہو ہمیں پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں بتایا المانت مینو انتشد اللہ اللہ اللہ ایمان کیا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو وہ ان محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم میری نبوت اور اسالت کی گواہی دو وہ تو نماز قائم کرو وہ تو زکات زکوٰۃ ادا کرو وہ تسوم رمضان رماوان کے روزے رکھو وہ ان تو مل مل خمس اور مالے غنیمت میں سے خمس پانچواں حصہ ادا کرو جہاد کرنے کا اگر موقع ملتا ہے جہاد میں کافروں کا جو مال تمہارے ہاتھ لگتا ہے اس میں سے ایک حصہ بیت المال میں جمع کرواؤ باقی چار حصے مجاہدوں اور غازیوں کے درمیان تقسیم کرو یہ پانچ کام توحید و رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکوات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا مالے گنیمت میں سے پانچواں حصہ خمس ادا کرنا یہ ہے اللہ بحدہ شریق پر ایمان ایمان مفصل ایمان مجمل اکثر لوگوں کے ہاں معروف جانتے ہیں کیا ہے آمنت تو بلاہی و ملاکتی ہی وپوتو بھی ہی و رسولی ہی اللہ پر میں ایمان لایا اب اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے یہ پانچ کام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ پانچ کام ہیں اور یہ نہیں کہا کہ تم مان لو کہ نماز فرض ہے مان لو کہ روزہ فرض ہے ماننے کا نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا ہے نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو روزہ رکھو مالے گنیمت میں سے خمس ادا کرو جو یہ کہہ کہ ہاں جی ٹھیک ہے نماز فرض تو ہے پڑھنی چاہیے بس یہ سستی ہو جاتی ہے یہ ایمان نہیں ہے ایمان کب بنے گا جب وہ نماز ادا کرے گا ایمان کب بنے گا جب وہ زکوت ادا کرے گا مومن کب بنے گا جب وہ روزہ رکھے گا صرف مان لینے سے کام نہیں چلے گا اور ایک بڑی لطف کی بات ہے پرانے مجید کا آپ سارا مطالعہ کر لیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ساری پڑھ رہے ہیں کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مانو نماز فرض ہے کہیں نہیں ملے گا جہاں پر بھی حکم ملے گا یہی یہ ملے گا نماز پڑھو نماز قائم کرو نماز ادا کرو کہیں یہ حکم نہیں ملے گا کہ مان لو کہ روزہ خراج ہے نہیں حکم یہی ہے روزہ رکھو زکوات کے بارے میں حکم ملے گا زکات ادا کرو صرف منہ سے مان لینا اقرار کر لینا اس کا نام نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے حدیث جبریل اس کو کہتے ہیں جبریل امین انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے مجھے بتائیے اسلام کیا ہوتا ہے بندہ مسلمان کیسے بنتا ہے آپ نے فرمایا اللہ الا اللہ, اللہ اللہ کی توحید کی گواہی دے میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے وہ تو نماز قائم کر وہ تو زکا زکات ادا کر و تو سما رماوانا رمادان کے روزے رکھ وہ تو عجربی کا نہیں سویلا اور اگر تیرے پاس خرچہ ہے تو بیت اللہ کا حج کا پانچ کام بتائے اسلام کے پانچ کام تو و رشاوت کی گواہی نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ پانچ کام جو بندہ کرتا ہے وہ بن جاتا ہے مسلم مومن نہیں بنتا وہ کیا بنتا ہے مسلم مسلمان اب مومن بننے کے لیے اس کو کیا چیز درکار ہیں اگلا سوال جبریل امین کا کہ مجھے بتائیے اخبرنی نیل ایمان مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے آپ نے فرمایا انت امین بلّہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے ایمان کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انت امین بلّہ ایمان لے آئے اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب تو حیدرسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور مالک نیبت میں سے خمس ادا کرنا وہ ملائکتی اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے وہ کوتو ہی اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائے وہ رسولی اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لائے وہ تو من بال قدری خیری ہی و اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر تیرا یقین ہو کہ میں نے بالآخر اٹھ کے اللہ کے ہاں حساب کتاب دینا ہے یہ کل چھ کام اللہ پر ایمان رسول و نبیوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر یقین یوم آخرت پر یقین اور تقدیر پر یقین کہ اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں جو کچھ ہونے والا ہے یہ سب کچھ پہلے سے لکھ رکھا ہے چھ کام یہ اور پانچ کام جو اسلام میں بتائے نماز روزہ حج زک اور توحید اور سالت کی گواہی یہ کل ہو گئے گیارہ کام جو بندہ یہ گیارہ کام کرے گا وہ مسلم اور مومن بن جائے گا جنت میں جانے کا حقدار اور مستحق ٹھہرے گا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ ہوگا سعال نے جتنی بشارتیں دی ہیں اہل ایمان کے لیے وہ ساری اس کو مل جائے گی جتنے وعدے اللہ تعالی نے کیے ہیں کہ مومنوں کے لیے یہ بھی, یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے وہ سارا کچھ اس کو ملے گا کب جب وہ یہ پل گیارہ کا نکلے گا لوگوں کا تصور کیا ہے اس کو چھوڑیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ وعدے الفاظ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور اسلام سمجھایا ہے کہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اور حدیثیں بھی بخاری اور مسلم کی ہیں کوئی ایسا ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہوگی کہ نہیں تو بہرحال یہ گیارہ کام کرنے کے ہیں اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے پھر یہ گیارہ کام کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ تو نماز روزہ حج زکت جہاد یہ سارا کچھ شامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبہ ایمان کے ستر سے زائد درجے ہیں ستر سے زائد شعبے ہیں ان میں سے گیارہ یہ ہی ہیں یہ بندے کے مومن بننے کے لیے ضروری ہیں اس کے علاوہ جو ساٹھ سے کچھ زائد اعمال ہیں وہ بندے کے ایمان کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور اگر ان اعمال کے ساتھ ساتھ بندہ گنا کرتا رہے تو اس کا ایمان ختم نہیں ہوگا گھٹے گا کم ہوگا کم ہوتا جائے گا حتہ کہ رائی کے دانے کے برابر ذرہ برابر رہ جائے گا لیکن رہے گا مومن ہی اگر وہ یہ گیارہ کام کرتا رہا تو اگر ان میں سے کوئی ایک کام چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں اللہ سبحانہ بہانا ہوا اہل جنت کو جنت میں اہل جہنم کو جہنم میں بھیجنے کے بعد پھر سفارش اور شفات کا سلسلہ جب شروع کریں گے فرماتے ہیں میں اپنے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کروں گا اللہ فرمائے گا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکالو اسے نکالا جائے گا فرماتے ہیں میں پھر شفاعت کروں گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اور اس نے لا الہ لاہ کہا ہے اس کو بھی نکال دو اسے نکال دیا جائے گا پھر شفاعت کریں گے اللہ حکم دیں گے کہ جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال دو اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا پھر شفاعت کریں گے اللہ تعالی حکم دیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکالو اور جنت میں داخل کر. آپ پھر شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا دی. یعنی ذرہ بھر بھی ایمان اگر بندے کا باقی رہ جائے وہ جنت میں لازمی چلا جائے گا اور اگر گناہوں سے بچتا رہے تو پھر ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے آمار کرنے کی توفیق دے کہ جن کے نتیجے میں ہم حساب کتاب کے بغیر ہی جنت میں داخل ہو جائیں کما توفیقی اللہ باللہ علیہ ہی و تو اے